توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, جاتے شکوئے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوئے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے آہ! آہ! صلاح ظلمت صلاح شب سے صلاح تو صلاح کہیں بہتر آہ! آہ! اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے آہ! کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا آہ! کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا آہ! پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے آہ! آہ! آہ! پھر بھیر لگی جان سے جاتے جاتے جشن مختل ہی نہ برپا ہوا ورنا ہم بھی جشن مختل ہی نہ برپا ہوا ورنا ہم بھی پاو جلا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے جشن مختل ہی نہ برپا ہوا ورنا ہم بھی پاو جلا ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے اس کی نہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے